سعودی کم دار ان قریب میں تمہیں وہ گھر دکھا دوں گا جو اس وقت فاسقوں کے قبضے میں ہے یعنی یہاں جو کچھ ہوا ہے کوہ تور جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ وہ سرائی پینسلا کا جو ساؤدرن ٹپ ہے وہاں پر ہے تقریباً کوہ تور تو گویا کہ خلیج سویز کو کراس کیا یا کہیں سے کسی جھیل کو کراس کر کے مصر سے آئے سرائی پینسلا میں پھر یہ کہ خلیج سویز کے ساتھ ساتھ ہو کر ساؤدرن ٹپ تک پہنچ گیا پورا قافلہ یہاں پڑاؤ رہا ان کا طویل سے تک اور یہیں پر پھر حضرت عبو علیہ السلام طلب کیے گئے توہے طور پر وہاں سے اب واپس آ گئے اب ان سے کہا گیا کہ آگے بڑھو اور خلیج اقبا کے ساتھ ساتھ ہو کر دہنی جو ہے پھاڑ کھاڑی جو ہے ریڈ سی کی اس سے آگے بڑھو اور فلسطین میں جا کے اب تمہیں جنگ کرنی ہے تمہارا وہ ملک جو ہے جو تم چھوڑ کر آئے تھے تقریباً جو سمجھئے کہ سات برس پہلے یا اس کے آس پاس اب اس کے اوپر قبضہ ہے مشرقوں کا کافروں کا جاہلوں کا اب اس اپنی سرزمین کو ان سے آزاد کرانے کے لیے اب تمہیں جہاد کرنا ہے وہ جس کا ذکر ہم سورہ معاہدہ میں پڑھا ہے تو اس کا یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے کم دار الفاسقین یعنی وہ فلسطین تک میں تمہیں لے جاؤں گا اور تمہیں دکھا دوں گا وہ جگہ جو تمہارا اصل مسکن ہے اور اس کے لیے یہ ہے کہ تمہیں اب ان فاسقوں کو وہاں سے نکالنا ہوگا آیاتین تک برون حق میں پھیر دوں گا اپنی آیات سے ان لوگوں کے رخ کو جو زمین میں ناحک تکبر کرتے ہیں یعنی یہ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن کے اندر تکبر ہے میں خود ان کا رخ پھینک دیتا ہوں وہ ہماری آیات کو دیکھتے ہی نہیں سمجھتے ہی نہیں اس لیے کہ تکبر ہے تکبر وہ شہر جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے فرمایا گیا ہے ایک حدیث میں حدیث قدسی میں الکبر و تکبر میری چادر ہے تو اگر کوئی اور تکبر کرتا ہے تو گویا کہ میری چادر میرے شانے سے وہ گھسیٹ رہا ہے تو اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے ایک اور حدیث میں فرمایا نہ یہ کھلے جن من کانفی جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکے گا وہ شخص جس کے دل میں دانے کے برابر بھی تکمر ہے تکبر سب سے بڑا ہوگئے تو جن لوگوں کے اندر تکبر ہے ہم ان کا روپ بھیج دیتے ہیں اپنی آیات سے ہم انہیں اس کا اہل نہیں سمجھتے کہ وہ ہماری آیات کو سمجھیں اور دیکھیں کل اور اگر وہ سرسری طور پر دیکھ بھی ساری نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں وہیں یرو سبیلا رس دلا یخذو اور سبیلا اور اگر وہ دیکھ بھی لے کامیابی کا اور شہادت کا اور ہدایت کا راستہ تب بھی اس راستے کو اختیار نہیں کریں گے وہیں یرو سبیلا غی یبخذ اور سبیلا اور جب بھی ان کے سامنے آئے گا کجی کا راستہ ٹیڑھ کا راستہ مراہی کا راستہ اسے وہ اختیار کریں گے یعنی ظال کب ان کا زبوں ہے نا اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اپنے تکبر کی بنیاد پر وہ قانون انہا اور اس سے تغافر برتتے رہے ولجینہ قزبو بے آیات ناول اور جو لوگ بھی جھٹلائیں گے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو حب تک اعمال ہو ان کے سارے اعمال حبت ہو جائیں گے اپنی جگہ وہ بڑی نیکیاں کما رہے ہوں جیسے کہ قریش مکہ تھے ہم کعبے کی خادم ہیں کعبے کی خدمت کر رہے ہیں کعبے کو صاف رکھتے ہیں ہادیوں حاج، کو دودھ پلاتے ہیں پانی پلاتے ہیں ان کے سارے عمل حق اکارت ہو جائیں گے ہر یوزون اللہ ماکان یا مرور اور ان کو نہیں دیا جائے گا بدلے میں مگر وہی کچھ جو وہ کرتے تھے وہ تخد قوم موسا میں بازی من خلی یہ جسد الحر اور بنا لیا موسا کی قوم نے ان کے بعد حضرت نصع علیہ السلام جب چلے گئے کوہ دور پر تو پیچھے یہ ایک فتنہ اٹھا ہے سامری یہ سامری جو ہے اس نے فتنہ اٹھایا اور جو کچھ ان لوگوں کے پاس اسرائیلیوں کے پاس جو ان قبطیوں کے زیورات بہت سے رکھے ہوئے تھے امانت وہ بھی جانتے تھے کہ یہ قوم یہ چونکہ ابراہیم کی نسل میں سے ہے کہ یہ امانت دار ہے جب یہ وہاں سے چلے ہیں تو وہ سارے جو ہیں وہ زیورات بھی وہ لے کر آ گئے تھے اپنے دشمنوں کے ان زیورات کو لے کر اس نے گلایا آپ آپ میں تمایا گلایا اور اس سے بچڑے کی شکل بنائی اور کچھ ایسی کاریگری رکھی کہ اس میں سے ہوا جب گزرتی تھی ایسے سوراخ رکھ دیے کہ اس میں سے ایسی آواز آتی تھی جیسے کہ بچڑا جو ہے وہ بول رہا ہے اور اس نے کہا یہ ہے تمہارا خدا یہ موسیٰ تو بھول گیا موسیٰ کو بغالتا ہو گیا وہ کہاں گیا ہے کس خدا سے ملنے گیا خدا تو یہ ہے اور اس میں بھی ایک اور بار دوسری جگہ پر آ جائے کہ یہاں تو نہیں ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام وسلم اپنے اشتیاق اور محبت اور شوق اور جذبے کی وجہ سے قبل از وقت چلے گئے تھے جو وقت معین تھا کوہ ٹور پر آنے کا اس سے پہلے تو اللہ نے جواب طلبی کی تھی ما عد الکان قوم کا یا موسا اے موسا اپنی قوم کو چھوڑ کر پہلے کیسے آ گئے ہو اور انہوں نے جواب دیا اجل تو لے رب نے تردا پروردگار میں جلدی آیا تاکہ تر راضی ہو جائے تو میرا شوق دیکھ میرا اشتیاق دیکھ تیری محبت اس سے گفتگو اور کلام کی جو میرے اندر شوق ہے اس کی وجہ سے آیا ہوں تو گویا کہ وہ تو شاباش کا کی توقع رکھتے تھے یہاں ڈانٹ پڑ گئی ما ماں جہاں موسا قالا اجل تو لے کر رب تر جا تڑوا لیکن اللہ نے فرمایا فننا فترنا قوم کا ممبا تمہاری اس اجلت کی وجہ سے ہم تمہاری قوم کو تمہارے بعد فتنے میں ڈال چکے ہیں تو جلدی خیر کے لیے بھی نہیں کرنی چاہیے خیر کے کام کو بھی این وقت پر سہج سہج سہج سہج پکے سو میٹھا ہو تو سوادل لہم سامری سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے وہ تذکرہ ہو رہا ہے من زیوروں سے اجلن جسدن ایک بدن سا بنایا بچڑے کا سا دہو خواب جس میں گائے کسی آواز آتی تھی علم جرا لایو کن لم کیا انہوں نے یہ نہیں غور کیا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے وہ گدھے کسی یا گھوڑے کسی یا بچڑے کسی آواز سے تو کوئی بات نہیں بنتی ولا یہ بھی نہ انہیں وہ کوئی راستہ بتا سکتا ہے اتخر ہو قانون ظالمین انہوں نے اسی کی عبادت شروع کر دی اسے معبود بنا لیا اور وہ تھے بہت ظالم و لمبا سوتے کافی ہے اور جب ان کے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے پشتاوا ہوا یعنی ان میں سے بھی گویا کہ تین حصوں میں قوم تقسیم ہو گئی ایک قوم بڑا حصہ قوم کا وہ رہا جو اس گناہ میں شریک نہیں ہوا ایک حصہ وہ تھا کہ جو کچھ دیر کے لیے رہا لیکن ہوش میں بعد تیسرا حصہ وہ تھا جو حضرت موسٰ علیہ السلام کے واپسی ترک اس پر اڑا رہا جاضم رہا تو یہاں اس درمیانی طبقے کا ذکر ہو رہا ہے وہ لمبا سوتے ویسی ہے جب ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے ان کے پچھتاوا تاری ہوا اور انہوں نے سوچا ہم تو گمراہ ہو گئے ہم کیا کر بیٹھے کال العلم یا رحم نہ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے رب نے ہم کو رحم نہ فرمایا و یا پھر فر لگا نہ نہ اور اگر ہمیں بخش نہ دیا نہ نہ من الخاصری تو ہم تو ہو جائیں گے بہت سارے والوں میں سے وہ لمبا رجا موسا علاقوں میں ہی تو جب موسیٰ لوٹے اپنی قوم کے پاس غزبان اسفا غضبان یہ فعلان کے وزن پر رحمان کے وزن پر نہایت غضبناک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزاج بھی جلالی تھا پھر یہ کہ اتنی بڑی گمراہی اور یہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور ہی پر بتا دیا تھا کہ تمہاری قوم پیچھے فطرے میں پڑ چکی ہے اور وہ گمراہ ہو چکی ہے فنا فتح نا قوم اگر ممبار دیکھا وہ تو وہاں سے آئے ہی ہے تو غدم سے غضبان غزبان نہایت افسوس میں بھی اور سخت غد ناک کالبا خلف تمونی ممبادی یہ خطاب حضرت ہارون سے بھی ہو سکتا ہے اور اپنی پوری قوم سے بھی ہو سکتا ہے بری ہے میری نیابت جو تم نے کی ہے میرے بعد آجل تم اکبر ربے کو تم نے اپنے رب کے معاملے کے اندر جلدی کی میرا انتظار کرتے اگر اس نے کچھ بنا ہی دیا تھا کوئی شوبہ دکھایا تھا میرے آنے تک انتظار کر لیتے میں تمہیں بتاتا اس کی حقیقت کیا ہے وہ القل الحان نے وہ جو تختیہ لے کر آئے سے کوہے ٹور سے تو والی وہ تو ایک طرف ڈال دی وہ آخر میرا عقی ہے یور ہو لئے اور غزم ناک ہو کر اپنے بھائی حل کے ہارون علیہ السلام کے سر کے بال پکڑ لیے اور اپنی طرف کھینچا غصے میں یہ تم نے کیا کیا میرے پیچھے یہ میں تمہیں خلیفہ بنا گیا تھا کالب نے کہا اے, اے کے ان القم قوم نے مجھے دبا لیا تھا مجھے بے بس کر دیا تھا وہ کادو یختلون وہ میرے قتل پر آمادہ ہو گئے تھے میں نے انہیں روکا میں نے منع کیا لیکن وہ اس درجے اس معاملے کے اندر آگے بڑھ گئے تھے کادو یقتل نہیں وہ تو مجھے قطل کرنے پر آمادہ تھے فلاں تشمت بھی اللہ تو دیکھیں اب مجھ پر آپ دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں ایک تو آپ کے پیچھے انہوں نے مجھے دبایا میری توہین کی مجھے قطل کرنے پر آمادہ ہو گئے اب وہ دیکھیں گے کہ موسا بھی آئے ہیں تو میرے بال آپ پکڑ کر کھینچ رہے ہیں اور میری توہین کر رہے ہیں تو اس پر تو دشمن اور ہسے گا فلاط تشمت بیا آدا شماتت آدا یہ ہمارے ہاں پر اردو زبان میں محاورہ ہے ولاطن علی مال قومن ظالمین اور مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ کر دیجئے میں ان کے ساتھ نہیں ہوں نہ میں نے ان کے ساتھ اتفاق کیا ہے میں روکتا رہا منع کرتا رہا کال رب خرلی ولی اب حضرت موسال کی انداز سے پرور بخش دے مجھے بھی اور میرے بھائی کو بھی و واجخلفی رحمت کا اور ہمیں داخل فرما اپنی رحمت میں وان کا رحم الراحمین اور یقیناً تو ہے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ان سین غزب اب یہ فیصلہ انہوں نے دیا یقیناً جن لوگوں نے اس بچڑے کو اپنا معبود بنایا انقلیم ان پر آئے گا غزب ان کے رب کی طرف سے گویا کے قطر مرتب کی سزا جس کا ذکر ہم سورہ بقرہ میں پڑ چکے ہیں وہ ذلت نشر حایات دنیا, دنیا دنیا میں ذلت بھی آئے گی وہ قزا لنج مخترین اور اسی طریقے سے بہتان باندھنے والوں کو جھوٹ گھرنے والوں کو ہم جگہ دیتے ہیں وہ لذینہ ابن السوال صحیح آتے سمت آبو ممبادہ وہ آمنو البتہ جن لوگوں نے کچھ دیر کے لیے یہ غلط کام کیا تھا لیکن پھر وہ توبہ کر لی انہوں نے ممبا دہا اس کے بعد وہ آمنو اور ایمان لیا ہے ان رب کا ممبا دہا ل غفور الرحیم تو یقینا اس کے بعد آپ کا رب جو ہے غفور الرحیم ہے جن سے عارضی طور پر یہ بات ہو گئی تھی پھر انہوں نے توبہ کر لی ان کے لیے تو مقصرت ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا غفور اور رحیم ہے البتہ جو اب تک اس پر اڑے رہے ہیں ان کے لیے یہ حد جاری کی جائے گی یہ بالکل ایسے ہی جیسے سورہ معاہدہ میں ہم نے پڑھا ہے محارمے والی آئٹ میں کہ اگر کوئی ڈاکو ہے راہجن ہے کوئی ملک کے اندر فساد مچا رہے ہیں تو اگر اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ اگر وہ توبہ کر لے تو پھر ان کے لیے معاملہ اور ہوگا پھر ان کے ساتھ گرمی بھی ہو سکتی ہے معاف بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اگر قابو پالو تو پھر ان کی صدا بہت سخت ہے لیکن قابو پانے سے پہلے توبہ کر لے تو ان کے لیے دن اسی طرح یہاں معاملہ ہے وہ لمبا شکت اور موسا جب موسا کا غصہ کو ٹھنڈا پڑا اخذ اب انہوں نے وہ تختیاں اٹھائیں وہ پھر رسخا کہا ہدم رحمت الحم ال اور اس کی تحریر میں لکھا ہوئی تھی رحمت ہدایت نے اور رحمت بھی ان لوگوں کے حق میں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اپنے رب کا تقوا اور خوف رکھتے ہیں وختار اموسا قومہ سبین کا اب ایک تو سزا دے دی گئی ایک تو پرج ہو گئی اور یہودی جو ہے جنہوں نے کہ آخری وقت تک اس کے اوپر قائم رہے انہیں قتل کر دیا گیا اب اس کے بعد ایک اجتماعی توبہ کے لیے حضرت موسا علیہ السلام نے اپنی قوم کے ستر سرکردہ افراد کو لیا وختارا چن لیا اختار ابوسا قومہ سبین قاتنا اللہ تعالیٰ ہی نے غلط فرمایا ہے ہمارے وقت مقررہ کے لیے چن لیے بوسا نے اپنی قوم میں سے ستر سر کردہ افراد فلاما تم نشفتوں جب وہ آئے ہیں طول پر یا اس کے قریب تو ان کے اوپر کپ کپ کی تاریح ہو گئی یا زلد لے آ پکڑا یعنی وہ ایک سخت فریم جو ہے ان کے لیے پھر خوفناک صورت پیدا کر دی گئی کال رب حضرت بوسا نے ارض کیا لو شیتا اہلکتا ہوں قبل وئی ای آیا اگر تیری مشیت یہی تھی تو اس سے پہلے ہی ہمیں بھی ہلاک کر سکتا تھا مجھے بھی کر سکتا تھا انہیں بھی کر سکتا تھا ہٹاکار تو ہم ہیں غلطی ہوئی ہے لیکن بہرحال ہم نے اتنا بڑا کفارہ بھی دے دیا ہے اپنی قوم کے اتنے لوگوں کو اپنے ہاتھوں دبا بھی کیا ہے لیکن یہ کہ اگر ہلاک ہی کرنا تھا جو اس وقت سے شکل ہو رہی ہے تو پہلے قدر پر بھی تو ہلاک کر سکتا تھا نوشیتا لگتا ہوں لن قبل وہی آیا اگر تو چاہتا تو ہلاک کر دیتا ان سب کو بھی اور مجھے بھی اتولی بِمَا نہ بیما مِنَّا سہاؤ کیا تم ہمیں ہلاک کر دے گا ہمارے کچھ بے وقوف لوگوں کی حرکت کی وجہ سے ہمارے ہاں کچھ بے وقوف تھے جنہوں نے حرکت کی تھی اور ان کی وجہ سے کیا پوری قوم کو ہلاک کر دے گا انہیا اللہ فطنتوں نہیں یہ تیری طرف سے ایک آزمائش ہے تو دل و بحا منتشا تو گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے جس کو چاہتا ہے وہ تاجی منتشا اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے انتر ولیون تو ہمارا ولی ہے ہمارا ساتھی ہے پشپنا ہے مولا ہے فخر لنا بس ہمیں بخش دے ہماری گناہ کو معاف فرما ورحمنا ہم پر رحم فرما و ان خیر اور یقینا تمام بخشنے والوں میں تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے وقتب لنا فی فاضی دنیا حسنا وفی آخرا ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی حسنا لکھ دے طے کر دے اب دیکھیے یہ دعا کر رہے ہیں حضرت موسا اپنی قوم کے لیے بنی اسرائیل کے لیے بخت نافی حاضد حسنت وفیل آخر وہ الفاظ ربنا آتنا فنیا حسنت وکل آخرت حسنت وقل آذاب تو لکھ دے طے کر دے کہ ہمارے لیے دنیا میں بھی حسنا ہو آخرت میں بھی نہ حتنا الیک ہم تیری جناب میں توبہ کرتے ہیں رجوع کرتے ہیں جو خطا ہو گئی ہے اس کا اعتراف کرتے ہوئے بافی چاہتے ہیں کالا آزابی اصیب و بہی من نشا اللہ نے فرمایا جہاں تک میرے عذاب کا تعلق ہے وہ تو اس میں تو میں مبتلا کروں گا جس کو چاہوں گا وہ رحمتی وسیعت کل تم رحمت کا سوال کر رہے ہو تو ایک رحمت تو میری وہ ہے جو ہر شے کے شامل حال ہے ہر شے کا وجود میری رحمت سے ہے اس کا بقا میری رحمت سے ہے اس کا تسلسل میری رحمت سے ہے ایک تو رحمت عامہ ہے جو تمام مخلوقات کو شامل ہے تمام مخلوقات جو ہے اس میں سے حصہ پا رہی ہیں وہ رحمتی وسیعت کل نش تو اب یہاں مراد ہے خاص رحمت جس کے لیے تم کہہ رہے ہو وہ رہ وہ تو میں لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے اب یہ بہت اہم مقام یہاں آ رہا ہے وہ اپنی رحمت میں خاص کر دوں گا لکھ دوں گا یا جو تقوا کی روش اختیار کریں وہ یوں اور زکات دیتے رہیں وہ لذینہ ہوں بے نہ اور جو لوگ ہماری آیات پر ایمان پختہ رکھیں اللزی الطبیل رسول نبی الزی جدون مکتوبل ان دہوں فط طورات ونجیل جو اقتباء کریں گے ہمارے امی نبی کی جس کا کوئی رسول بنا کر بھیجا جائے گا رسول نبی امی کا اتباع کریں گے اللزی جدونح جسے پائیں گے لکھا ہوا مکتوبل ان ان کے پاس اپنے پاس فطورات و انجیل کہ وہ ان کے پاس اس کی پیشن گوئیاں اس کے حالات اس کی علامات تورات اور انجیل دونوں میں ہوں تو جو لوگ ان کا اتباع کریں گے نبی امی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیین میں سے اٹھائے گئے اور آپ واقعتاً اس قوم میں سے تھے جس کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی کوئی شریعت نہیں تھی ویسے بھی آپ نے دنیاوی اعتبار سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی دنیاوی معیار کے اعتبار سے لکھنا پڑھنا آپ نہیں جانتے تھے تو امی تھے تو رسول نبی امی جو پیروی کریں گے میرے اس رسول کی جو نبی امی ہوگا جسے یہ پائیں گے الجی یا مکتوب لکھا ہوا جس کی علامات اور جس کی پیشن ان دہوں پھر تورات ان کے پاس تورات اور انجیل دونوں میں یام اور وہ انہیں نیتی کے حکم دے گا بھائی انہا اور تمام بدیوں سے روکے گا بہل الرحمت بات اور ان کے لیے تمام حلال چیزیں پاک چیزیں حلال کر دے گا یعنی جو ہم پڑھ چکے ہیں کچھ چیزیں تھیں کہ جو بنی اسرائیل پر ان کی شرارتوں کی وجہ سے بھی حرام کر دی گئی تھی تمام بندشیں اٹھا دے گا تمام پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال کرے گا بہ یو حرم علیہ الخبائش اور جتنی خدیس ناپاس چیزیں ہیں انہیں حرام قرار دے گا بھائی اسلحم وقیقال اور ان سے اتار دے گا دور کر دے گا انہیں نجات دے گا ان کے بوجھوں سے اور ان کی ان توقوں سے کہ جو ان کے اوپر پڑے ہوئے ہوں گے یعنی مختلف رسوم اور رواج ان کے توق جو لوگ مانگ لیتے ہیں اپنے گلوں کے اندر چاؤ چاؤ میں کچھ لوگ دولت والے جو ہیں وہ نئی نئی رسمیں ایجاد کرتے ہیں نئے نئے تہوار ایجاد کرتے ہیں نئی نئی جو ہیں اور تقریبات کا چرچا ہو جاتا ہے غریبوں کے لیے بھی ان کو پورا کرنا پڑتا ہے شادی بیاہ کی یہ یہ تقریبات ہیں اب جن کے پاس حرام کی دولت کے امبار جمع ہیں ان کے لیے تو اپنی دولت مندی کے اظہار کا موقع ہے کیسے پتا چلے گا ہم دولت مند ہیں اسی طریقے سے جیسے کہ ہندوؤں کے یہاں بنیے کی دولت کیا لگتی تھی مکان پر یا بیاہ شادی پر. باقی کھانا پینا ان کے یہاں نہیں تھا نہ اچھا پہننا نہ اچھا کھانا نہ اچھا پینا لیکن مکان بنائیں گے تو عالیشان اور دوسرے یہ کہ شادی کریں گے تو پھر ٹھاٹ کے ساتھ یہی ہمارے یہاں ہم بھی معاملہ چلے آ رہے ہیں وہ ہندوانہ پس منظر ہے اور اس میں رسومات ہیں ابھی امیروں کے لیے تو چونچلے ہیں غریبوں کے لیے یہ اسر اور اغلال ہے اسر وہ بوجھ کو جن کو لے کے چل نہ سکے نتیجہ کیا نکلتا ہے بچیاں نہ نومن تیل ہو نہ راجا ناچے نہ سارے تقاضے پورے ہوں نہ شادی ہو سکے تو یہ جو عشر و رغال لوگوں نے پھر یہ کہ جو سوشل ایوولیوشن کہہ لیجئے یا جو بھی اس کے اندر تنزد ہوا ہے جس کے نتیجے میں لوگوں کے اوپر طرح طرح کی قیدیں آ ہیں کہیں جو ہے وہ جاگیرداری نظام آ ہے اس کی قید ہے کہیں بادشاہت ہے امپیریلزم ہے اس کی قید ہے کہیں سرمایہ دار نظام ہے اس کا تشدد ہے تو محمد جب آئیں گے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان تمام قیدوں سے نجات دلائیں گے ان تمام بوجھوں سے نو انسانی کو نجات دیں گے عدل اور قسط کا نظام قائم کریں گے تو وہ چاہے رسومات کی شکل میں ہو اور چاہے یہ کہ نظام ظالمانہ اگر نظام ہے ریپریسو نظام ہے تو اس کو ہٹا کر فلین آ منو بہی اب یہ جو الفاظ آ رہے ہیں ساحل مبارکہ کے یہ بہت اہم ہے اس پر میرا ایک پورا کتابچہ موجود ہے کہ جس کا عنوان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں فل الدین عامو بہی گنتی کر لیجیے تو جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے پہلی شرط ہے ایمان وہ ضرور ہو اور ان کا ادب کریں گے وہ اور اس کی مدد کریں گے وہ تباؤ نور اللہ تما اور اس نور کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا هم المفلحون یہی لوگ ہوں گے فلاح پانے والے اللہم رب عمر ہو اب یہاں تھوڑی سی وضاحت کر لیجیے فلزین آمنو بھی وہ لوگ جو اس پر ایمان لائیں گے ایمان کے دو تقاضے سمجھ لیجئے ایک تقاضا اطاعت لا من واحد کم یکون یقون ہوا ہو تب البا دے تم میں سے کسی شخص کا مجھ پر ایمان نہیں ہے جب تک کہ اس کی خواہش سے نفس تابے نہ ہو جائے اس کے جو میں لے کر آیا ہوں جو احکام میں لے کر آیا ہوں تم اگر جب ایمان رکھتے ہو کہ میں اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہوں تو تمہیں حکومت ماننا ہے لا یو مین و احد حکم حتیہ یا کون ہوا ہو تباد کے بعد یہ تمہیں دوسرا تقاضہ لا یو مین و احد حکم ہتھا کون احبا میں تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں اپنے باپ سے بھی بیٹے سے بھی تمام انسان سے تو ایک غائب درجے میں اتباع و اطاع اور دوسرے غائب درجے میں محبت محمد رسولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایمان کے تقاضے اب اس کا نتیجہ خود بخود نکلے گا پھر آپ کی تعظیم ہوگی عظمت ہوگی آپ کا نام جہاں سنیں گے درود آپ پڑھیں گے یہ ساری چیزیں جو ہیں اور یہ کہ جہاں آپ کا کوئی قول آپ کو سنایا جائے فوراً زبان بند ہو جانی چاہیے پھر یہ نہیں کہ اپنی عقل جو ہے آدمی لڑا رہا ہے ہاں اس کی تحقیق ہو سکتی ہے کہ واقع یہ حضور نے فرمایا یا نہیں فرمایا یہ حدیث ضعیف ہے مضبوط ہے کیسی ہے لیکن اس وقت خاموش ہونا ضروری ہے جب کسی نے کہا یہ حدیث ہے ہو سکتا ہے کہ حدیث صحیح ہو اور حضور کے طرف اس کی نسبت جو ہے وہ صحیح ہو مضبوط ہو لہذا فوری طور پر اپنی زبان بند کر دینا یہ یادب کا تقاضا ہے تو آج ضرور ہو و نسرو ہو مدد کرے مدد کس کام میں حضور نے ذاتی کو اپنی کوئی امپائر بلڈ نہیں کی نہ آپ نے اپنے لیے کوئی جاگیر بنائی نہ کوئی جائیداد بنائی کس کام کے لیے نہ سنو دوسرت چاہیے تھی اللہ کے دین کے لیے اس کے غلبے کی جد و چھون اس کے لیے بھیجے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اللہ رسول الخدا الحق رحو الدی نے کُن اور اس کے لیے پکار ہے من انصاری یہ میرا فرض منصبی ہے اللہ کا دین مجھے غالب کرنا ہے یہ میری ذمہ داری ہے کون ہے جو میرا ہاتھ بٹائے میرا مددگار بنے تو یہ میدان اب بھی کھلا ہوا ہے دین پہلے غالب ہوا تھا پھر مغلوب ہو گیا اور اب تو مغلوب ہے پوری دنیا میں کہیں بھی ہم ایک انچ زمین نہیں دکھا سکتے جہاں کہہ سکے دنیا سے نو انسانی سے کہ آؤ دیکھو یہاں یہ اصل دین موجود ہے بمام و کمال تو وہ مشن جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم کا وہ اب بھی زندہ ہے لہذا اس کی مدد کرنی ہے وہ تباؤ نور الدی اللہ اور اس مشن کی تکمیل میں جو راستہ ہے جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے وہ اس قرآن کے ذریعے سے ہے تذکیر قرآن سے تبلیغ قرآن کی انذار قرآن سے تبشیر قرآن سے تعلیم قرآن کی یتنو علیہ آیات ہی الکتاب اور حکمت عمدت کی اس کے ذریعے سے لوگوں کو کھینچو لوگوں کو نکالو گندگیوں میں سے اور اندھیروں میں سے لوگوں کے اندر ایمان کی شمع روشن کرو پھر انہیں منظم کرو جمع کرو پھر باطن سے ٹکراؤ فلدین آمنو نہیں و اژدرو ہو وہ نسرو ہو وہ تباؤ نور النظی ان تباہوں تو جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی تعظیم کریں گے اور ان کی مدد کریں گے اور اس نور کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا یعنی قرآن مجید حضور کے ساتھ یہ نازل کیا گیا بھیجا گیا الاقل مفلحون یہی لوگ ہوں گے فلاں پانے والے اللہ مرمن جانا